محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام شامی برادران فارن سر کو شمت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس بارہ رمضان مبارک کی وجہ سے مختلف درست ہو رہے تھے دعائیں ہو رہے تھے رمضان کی دعائیں وہ لیا نماز وجہ میں نے عورت فتح کے درد کو طالبان رکھا تھا ساتھ ہی مجھے گلا بھی مسئلہ کر رہے ہیں برآب میں دعا کھیلنے کی بہتر ہو تو اوراد فتح دوا شریف میں سے درس نمبر چھ سو چودہ پبلک دو سو چھپن ہے اور چھ سے چودہ شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو چھپن اب راج فتح کے درج نمبر دو سو چھپن اور راد میں اب اسماع کے باس میں اس میں مقدس عزیز الف القرآن کے سے یہ مقدس حسن قرآن انیس میں بیانوے مرتبہ آ چکا ہے نائنٹی ٹو لیکن میں نے صرف آٹھ آیا آٹھ نو آئے تھے یہاں پر نوٹ کیے جن میں یہ مقدس رسم آیا ہے تو اس آیات میں سات آٹھواں آیات اور نواں آیات کی توری جس میں اسم مقندس العزیز جو ہے اسم اعظم کے طور پر قرآن پاک میں آیا ہے ان سے تھوڑی سی توجہ حالوں کے خیال میں میں دے دوں گا ہاں جی تو آج اسمہ یوسنا میں سے انسمِ اعظم جو ہے دسواں عیسو ہے اسم اعظم یہ تو آٹھواں آیت یہ ہیں العزیز العزیز جگائے الوحب. یہ جگہ ہے عزیز الوحاب یہ سرحِ سواد عہد نمبر 38 ہیں ساری شرہ سعت شرح نمبر 38 آیت نمبر 9 شرحِ سواد کی آیت نمبر 9 ہے العزیز الوحاب ہاں جی قرآن پاک میں موجم المفارش کے مطابق یہ صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے اللہ عزیز الوحاب صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے یہ قرآنیات ہے رحمت ربہ العزی الوحاب ہے نیت میں کیا ہے یا کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کے رحمت کے خزانے ہیں جی یعنی ہم دم کیا ان کے پاس ہیں خزان اور رحمت رب کا تیرے رب رحمت کے خزانے کون سے رب واہ رب جو عزیز ہے ہر چیز پر غالب اور وہاب ہے یعنی فیاض اور بہت زیادہ عطا کرنے والے رب کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں ان کفار کے پاس ہیں یا ان مشقین کے پاس ہیں یا ان کے معبود العائے باطل کے پاس ہیں یا نہ بلکہ اللہ تبار و تعالی خود کے پاس ہے آیت کے معموم یہ فرما جاتے ہیں کہ تمام خزائن ہاں رب عزید الوہاب کے پاس اس مبارک عائد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے العزیز کے صفت کو اللہ یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والے کے ساتھ ذکر حرما کر ہمیں اس حقیقت کی تعلیم دی ہے کہ وہ ذات با نہ صرف اپنے دشمنوں کے ہر حربہ ہر کو ناکام بنانے کی صلاحیت و طاقت رکھتا ہے بلکہ وہ ذات باغ ہر قسم کے عطا و بخشش و عنایات پر بھی کمال قدرت و غلبہ رکھتا ہے یہ واضح اللہ ہے یعنی دشمنوں پر غلبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ ہر قسم کے عطا اور بخش پر بھی غلبہ رکھتا ہے وہ جس کو جو دینا چاہیں جتنی مقدار میں دینا چاہیں ہاں جتنے عرصے تک دینا چاہیں وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے ہاں جی کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس مقام پر اللہ نے اپنی جلالی صفت العزیز کے ساتھ جمالی صفت الوحاف کو ذکر فرما کر اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ہر قسم کے خوف کو ختم کر دیا ہے سوائے اس کے نافرمانی کے خوف کے بد بندے کو وہ عزیز ہے لہٰذا اس کے نافرمانی سے بچے بس نافرمانی ورنہ وہ بہت وہاف ہے اللہ تعالیٰ وہ عزیز ہے غالبہ دشمن پر غالب آنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے پر بھی وہ غلبہ رکھتے ہیں تو امی اللہ تعالی جو ہے میں خوف کو ختم کریں صرف ایک خوف باقی رہتا ہے وہ کبھی ختم نہیں وہ اللہ اللہ کی نا سے بندے مومن ہمیشہ خوف زدہ رہے اگر بندے مومن اپنا اللہ کے دامن تھامے رہیں اور اس کے متیب و حمن بردار رہیں تو وہ اللہ نہ صرف اس سے ہر قسم کی خوف و خطر کو دبا کرنے پر قدرت و طاقت رکھتا ہے بلکہ اس بندے پر ہر قسم کی انعامات والطافات پر بھی قادر ہے وہ ہر قسم کی نامات نوازنے پر بھی ہر قسم کے لطف و کرم پر بھی واللہ اللہ قادر ہے اس میں شیخ شعبہ کی گنجائش نہیں آ بلکہ ہر عطا و انعامات اسی سے ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا ہی بن کر رہے شاء اللہ کے بن کے ہے اس کے بندہ بن اس کا بندہ رہے اور اسی سے ہی ہر خیر کی امید رکھے اور اسی سے کے حضور میں ہر دشمن شریر کے شر سے پناہ مانگے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر العزیز ذات ہے اور ہر بلائی اسی سے مانگے کیونکہ وہ الحاب ہے ہر خیر اسی سے مانگے ہر حسنا اسی سے مانگے کیونکہ وہ الحاب ہے مال اسی سے مانگیں دولت اسی سے مانگیں عزت اسی سے مانگیں قدرت اسی سے مانگیں عقیدار اسی سے مانگیں اولاد اسی سے مانگیں خیر اسی سے مانگیں کیونکہ وہ باغذات الحاف ہے خوب دینے والا بڑا فیاس اس تو یہ جو ہے العزیز الوحاف اللہ نے اپنے اس میں مقدس علیز کے ساتھ الوہاف جوڑ کر ہمیں یہ سمجھایا تو اللہ جو ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں اس صحت شلالی ہے ساتھ ساتھ الحاب کو بھی ملایا وہ غلبہ رہنے کے ساتھ ساتھ ہر دشمن کو مغلوب کرنے پر قدرت رہنے کے ساتھ ساتھ وہ دینے پر بھی بڑا غالب ہے ہر چیز دے رہے دینے پر قدرت رکھتے ہیں ہر کام پہ غلبہ رکھتے ہیں بندے کو جو دینا چاہیں جس میدار میں دینا چاہیں جتنا دینا چاہیں جب تک دینا چاہیں وہ دینے پر قدرت ہے زیادہ بندے کو اور صاحب سے محبت کرنا چاہیے ہاں جی اور شنافرمانی سے بچنا چاہیے دوائیں اس میں آیت جو ہے جس میں العزیز آیا وہ ہے العزیز الکریم ہے العزیز الکریم العزیز بھی جو ہے اسم میں شبت اس میں اعظم الکریم کے صفحت جو ہے دوسم اعظم ایک ساتھ ہے العزیز الکریم بھی یہ قرآن پاک میں موجم المارس کے مطابق صرف ایک دفعہ ہے العزیز کے ساتھ الکریم یہ بھی ایک دفعہ ہے وہ بھی اللہ کے اسماعال حوشن کے طور پر نہیں بلکہ ظالم اور جاہل خود لوگ جو دنیا میں خود کو بڑا صاحب اقتدار اور بڑا باعز سمجھتا تھا انہیں جہنم کے آگ میں پھینک کر طرح طرح کے عذاب چکھاتے ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں ذک ان نکان العزیز کریم سر دخان آج نمبر جو ہے انسٹھ ہے انہتر یعنی شک عذاب بے شک تم بڑی عزت اور احرام والا تھا یعنی ایک کھنایا ہے اس کو ہاں اس کو کھنایا دیں تم اپنے آپ کو دنیا میں بڑے غالب سمجھتے تھے بڑے عزت والے سمجھتے تھے بڑے احرام والے سمجھتے تھے اور اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہاں جی تعلیمات آسمانی کے کھڑے اللہ کے نمائندوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ کی تعلیمات کو تم نے روپاؤں تو ہاں جی تو لہٰذا اب تمہارے سارے عزت تمہاری ساری جو ہے خوش فہمی آج خاک میں مل رہا ہے اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے اس سے کہا جائے اس بندے سے چکھتا جا تو بڑا عزی عزت اور بڑے اکرام والا تھا اللہ اس بات میں ہاں جی البتہ اس بات میں شک نہیں کہ العزیز الکریم اللہ کے ازمال میں سے ہے العزیز اللہ کے ازمال میں سے الزیذ بھی کریم بھی کیونکہ اللہ العزیز بھی ہے اور الکریم بھی ہے لیکن قرآن باغ میں اللہ کے لیے العزیز کے ساتھ الکریم ذکر نہیں ہوا قرآن باغ میں ہاں العزیز کے لوبی معنی میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ العزیز بھی معنی المعیز بھی ہے عزت دینے والا صاحب عزت و عزت و اعلیٰ المعیز کے معنیٰ عزت دینے والے کے منع ہے سابقہ تمام آیات میں جہاں العزیز ذکر ہوا ہے ان میں سے بہت موارک میں دونوں معنیٰ طاقتور اور ساب قوت و غلبہ والا یہ معنی بھی ہے اور عزت والا یعنی ساب عزت عزت والا دونوں معنی مناسبت رکھتا ہے سب کا عتوں میں اگر دقت سے غور کیا جائے تو جو ذات پاک ساب غلبہ و طاقتور و قوت والا ہے تو وہی ضرور عزت والا بھی ہے ہے نا ابھی ذات جو ہے وہ طاقتور ہے ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں تو وہی عزت والا بھی تمام عزتیں بھی اسکل حاصل ہیں اور خود نے فرمایا بھی ولی اللہ عزت و رسول ولیمنی تمام عزت اللہ کے اللّہ رسول کی ممنوں کے لیے تو وہ اللہ خود کسی کو طاقت و قدرت دے سکتا ہے وہ عزت و شرب بھی دے سکتا ہے اللہ جی طاقت و قدرت دے سکتا ہے وہ عزت و شرب بھی دے سکتا ہے چنانچہ ذات پاگ نے فرمایا تو ہی زمن و تظمنت شاع بےعد کل خیر غریب <غَرِيبًا> نمبر چھبی. یعنی اللہ تو جسے چاہے ضد دیتی ہے جسے چاہے ذلت و خاری تمام خیرات تیرے ہی دست قدرت میں ہیں ہاں جی تو تو جس کو چاہے عد دیتی ہے تظمند شاع جس کو چاہے ذلیل کر دیتے ہے خیر تمام خیرات تیرے ہی دست قدرت میں ہیں واہ والنگ اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح اور بھی متعدد آیات ہیں بس اللہ عزت و جلت ہاں جہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ ذات پاک عزیز ہے اور حقیقت میں صاحب عزت اللہ ہی ہے اور اُسی نے جس کو عزت دیا وہی حقیقت میں صاحب عزت ہے چنانچہ فرمائے ولی وَلِلَّا العزت ولیسلی ولیمومنی ہاں تمام عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے لیکن کن المنافقن اللہ کنلمنافقین ہے لائے عالم م. لیکن مومن اس حقیقت کو نہیں جانتے وہ سوچتے ہیں ہم بڑے عزت والے انہیں عزت کہاں سے مل گیا وہ تو جہنم میں جائے گا شرح منارقن جو حادث نمبر آٹھ ہے جب کہ عزت تو خالص اللہ ہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے لہٰذا عزت و شرب بھی اللہ ہی سے مانگتے ایزاں نگر میں عزت و شرب بھی جس طرح تمام چیزیں اللہ سے مانتے ہیں تو عزت و شرف بھی اللہ ہی سے ہیں اور اللہ کا مومن بندہ بن کر رہیں اللہ کا جو مومن بندہ بن کر رہیں تو عزت خود بخود اللہ عطا فرمائے گا چنئی ساید نے فرمایا فل لال عزت و رسول ولی مومن فرمایا وہ عزت اللہ رسول اور مومنوں کو کس نے عزت دیا اللہ ہی نے تو دیا ہے وہی جو مومنین کو عزت دیتا ہے وہی مومنوں کو جو ہے شرح دیتا ہے رسول کو شرف شرخ عزت اللہ ہی کی طرف سے بعض انسان اللہ کے سچا بندہ بن کے رہیں یہ سچا بندہ بن کے رہیں نہیں اس کے لیے عزت ہے اس سے بڑا عزت کیا ہو سکتی ہے جیسے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ سے محتب ہو کے منا جاتا کَ فخرن ہاں جی کف حاب فخرن انتقون ربا اور انعقن اللہ کا آبدہ یہ اللہ میرے لیے فخر کے لیے کافی ہے تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں ہاں جی اللہ کی بندگی کا شرف ملنا اللہ کے بندہ بن کے رہنا یہ سب سے بڑی عزت ہے اللہ کی سچی بندگی ہمیں دوسرے تمام بندگیوں سے آزاد کر دیتی ہے نا جو اللہ کے مقابل مقابل میں جتنی قوتیں ہیں نا جتنے بھی قوتیں ہیں ان سب کی جو ہے بندگی سے انسان کو غلامی سے بندگی سے انسان کو نجات ملتی تو بندہ اللہ کا سچا بندہ بن گیا بس باقی سب کی بندگی سے اس کو نجات ملتی ہے یہی عزت ہے کہ انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے اسی کا بندہ بن کے رہے اسی کے ہر حکم لبے وہ دوسرے لوگوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے یہی بے نیازی عزت ہے یہی بے نیازی دنیا حرد دونوں کی شرف ہے میرے دو اللہ تعالیٰ میں ان اسماء الحوشن کی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں اللہ سے ہاں اللہ سے محبت کرنے کی اللہ کی عدمت کا رہا ہوگا اللہ کی سچی عبادت و بندگی کی اللہ ہم سب کو تمام مسلمان عالم کو توفیق دے آمین